اذ اور یاد کرو دا ازان جب تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا کتنا پیارا حکم ہے ل ان شکر اگر تم شکر کرو گی لزیزن نہ ضرور ب ضرور میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا شکر کے معنی صرف یہی نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر بلکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے خوشی کا موقع ہے شادی کا موقع ہے اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ کرنا یہ ناشکری ہے اسی طرح صحت اللہ نے دی ہے آنکھیں دی ہیں اگر ان آنکھوں سے بد نگاہی کی جائے تو یہ آنکھوں کی ناشکری ہے اگر ہم شکر کریں گے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے ل ان شکر تم اگر تم شکر کرو گے لا عظی دن تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا لفر تم اور اگر تم نے ناشکری کی یعنی میری نافرمانی فرمانی کی کہ جو گناہ ہے وہ اللہ کا نا بندہ ہے کہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے اس کے باوجود اللہ کی فرمامرداری نہیں کرتا ان نہ آزابی لدید بے شک میرا عذاب ضرور شدید ہے تو نہ شکرا بندہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے والا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے بقول موسا موسا علیہ السلام نے فرمایا ان تک فرو ان تم منفل ارد جمیان اگر تم سب اور زمین میں جتنے ہیں سب کے سب کافر ہو جاؤ اور اللہ کے نافرمان فرمان ہو جاؤ نہ شکرے بن جاؤ گناگار ہو جاؤ اللہ تعالی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی حاجت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے غنی اور بے شک اللہ تعالی ضرور غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں حمید ہر تعریف کا وہ مستحق ہے زمین و آسمان کی ہر مخلوق انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتی ہے اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اور انسانوں میں اور جنات میں نیک لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اے لوگوں اگر تم کافر ہو جاؤ اللہ کے نافرمان ہو جاؤ تو تم اپنا نقصان کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے اور اگر تم عبادت کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے علم یا کم الذین من قبل کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں قوم نو نو علیہ السلام کی خبر و عادن اور قوم عاد کی خبر سمود اور قوم سمود کی خبر کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان کا کیا حشر ہوا والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد آئے اور ہلاک ہوئے لا اللہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا صرف اللہ ہی جانتا ہے ایسے بھی قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی جن کی ہلاکت کو ہم نہیں جانتے جاسولین ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آئے اف واہ انہوں نے انکار کرتے ہوئے تعجب سے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ دیا جیسے حیرت سے کوئی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ نبی کیسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا وقالو اور وہ بولے انا کفرنا بیما ار سل تم بھی جس چیز کے ساتھ اے رسولوں تمہیں بھیجا گیا ان تمام چیزوں کا ہم نے انکار کیا ان کافروں نے کہا انا لفی شکا تدنا الی مریب اور ان کافروں نے یہ کہا کہ جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس دین کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں پر ہمارا یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ کے ذالک آپ لوگ سچ نہیں بول رہے تو امبیا علیہ و اور رسولوں نے جو جواب دیا قرآن مجید فقان حمید نے اسے اس طرح بیان کیا قالت رسول ان کے رسولوں نے کہا اف اللہ شکن ارے نادانو کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو اس کے ایک ہونے میں اس کے معبود حقیقی ہونے میں تم شک کرتے ہو فاتر والارض اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یا وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے اس دین کی طرف غیر الکم منظنو بھی کم تاکہ تمہارے گناہ وہ بخش دے کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو کفر کی حالت میں کی جانے والی خطائیں بخش دی جائیں گی اور پھر تم اس دنیا میں رہ کر ایک اچھی زندگی گزارو گے اور یو عقیر الا اجلم اور وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا پھر ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اگر ایمان لانے کے بعد نیکیوں والی زندگی گزاری ہوگی تو دنیا بھی سمر جائے گی اور قبر و آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی وہ بولے ان انتم اللہ بشم مسلونا تمہاری تو کوئی فضیلت نہیں تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو ہمارے جیسے بشر ہو یہ کافروں نے رسولوں کو کہا انہوں نے ظاہری صورت کو دیکھا مگر رسولوں کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھ سکے اور یہ خیال کرنے لگے کہ تم ہماری طرح بشر ہو جب تمہیں فرشتہ نظر آتا ہے ہمیں کیوں نظر نہیں آتا آپ پر وہی آتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آتی انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اور رسولوں جیسا سمجھ لیا تری د کاف تم ارادہ کرتے ہو یعنی رسولوں سے انہوں نے کہا تم ارادہ کرتے ہو انت سونا اما کانا یا بدو جن بتوں کی پوجا ہمارے آبا اجداد کرتے رہے اے رسولوں تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم ہمیں اس سے دور کر دو باز رکھو تو نا ب سلطان تم ہمارے پاس روشن دلیل روشن سند لے کر آؤ ہمیشہ سے کافروں کا یہ انداز رہا کہ وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آئی تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ہر نبی ہر رسول نے جہاں اسلام کی دعوت دی وہاں معجزات بھی دکھائے اور ایسی نشانیاں بھی بیان کی جس سے حق واضح ہو جائے مگر پھر بھی یہ کہنا کہ روشن دلیل لے کر آؤ لوگوں کو مغالتے میں ڈالنا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر چھوڑنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی دلیل نہیں دی عورت لہم رسول ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا ان نشنو اللہ بشرم مسلکم چلو یہ مان لو کہ ہم تمہارے جیسے ہی بشر ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی مان لو ولا کن على یمنو علام یشاہن عبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے تو اللہ نے احسان فرمایا اور ہمیں یہ مقام و مرتبہ دیا چلو یوں مان لو وما کا ن لا انکم ب سلطان اللہ بز اور ہم کوئی سند کوئی دلیل کوئی نشانی لے کر نہیں آتے مگر اسی وقت لاتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ اور اللہ ہی پر فل یا تو مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وما النا اللہ نہ توکلا ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں یقینا ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ قد ہدانا جس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت عطا فرمائی رہنمائی عطا فرمائی آ گئی تمہ اور جو تم ہمیں ستاتے ہو تکلیفیں دیتے ہو اس پر ضرور ضرور ہم صبر کریں گے وہی فل یا تو لون اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے دنیا کی طاقتیں دنیا کا مال دنیا دار ان پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے انبیاء علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا کہ تمہیں ہماری نصیحتیں بری لگتی ہیں تم ہمارے دشمن ہو گئے تمہیں جو کرنا ہے کر لو ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے